کہ نہیں اٹھائیں گے کوئی بھی جان بوجھ کسی اور کا کسی اور کا بوجھ کوئی جان اٹھانے والا نہیں ہوگا ہر ایک اپنا بوجھ اٹھائے گا ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض چیزوں کو اللہ نے دوسرے تناظر میں بیان کیا ہے یخمل اوزار اپنے بوجھ اٹھائیں گے اوزار الین دلون بغیر علم اور ان لوگوں کا بوجھ وہ اٹھائیں گے جو انہوں نے بغیر کسی علم کے ان کو گمراہ کیا تھا لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ جس نفس نے اپنا عمل کیا تھا اس کو چھوڑ دیا جائے گا نہیں جو انہوں نے کسی کو کافر مشرق بنایا اس کا ایک گناہ یہ اٹھائے گا اور ایک گناہ وہ خود اپنا اٹھائے گا اس کا یہ معنی ہے فرمایا سما رب پھر تم اپنے رب کے طرف مرجو واپسی کرو گے تم تمہارا مرجع وہی اللہ کے ذات ہے فیو نبم فس تمہیں وہ خبر دے گا بما کن تم تخت لف ساتھ اس چیز کی جس میں تم اختلاف کر رہے تھے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا کیونکہ دنیا میں بہت سارے لوگ نہیں مانتے ہیں نا اگرچہ چین پر ہو دلیل کے اعتبار سے ان کے پاس دلیل نہ ہو جیسے کہ پہلے ہم نے پڑھ لیا کہ تین قسمیں ہیں تین میں سے کون سے قسم کو تم حرام یا حلال کہتے ہو تینوں میں سے ایک سے تم نہیں نکال سکتے ہو تو دلیل تو نہ رہا تمہارے پاس تو پھر کس چیز کی تابے ہو پھر بھی اپنے اس باطل نظریات کو چھوڑتے نہیں ہو اور اختلاف کرتے ہو تو فرما اختلاف کا فیصلہ اللہ کے عدالت میں ہوگا وہ جالا جس نے بنایا تمہیں خلائف زمین میں جانشین زمین میں تمہیں اللہ نے جانشینی دی ہے تم کو خلقت کر کے تمہیں پیدا کر کے تمہیں اختیارات دے دی ہے رفا آباز اور بلند کیا تمہارے بازوں کو بازو پر درجات ان درجوں میں تاکہ تمہیں فیما مسجد میں جو تمہیں اللہ نے دی ہے اس میں تمام چیزیں داخل ہیں تمام چیزیں عالم ہے تو جاہل کے مقابلے میں ہے جاہل ہے تو عالم کے مقابلے میں ہے مالدار غریب کے مقابلے میں ہے خوبصورت بدصورت کے مقابلے میں ہے قداور چھوٹے قد والے کے مقابلے میں ہے اور اس ترتیب سے نسل میں اعلیٰ کمتر ہر ایک میں درجات ہے اور ہر ایک کے درجے کا اس پر امتحان ہے کسی کو اللہ نے علم دیا ہے جاہیل کے مقابلے میں عالم پر اپنے علم کا امتحان ہے جاہل کو جہالت میں رکھا ہے اس کی جہالت کا امتحان ہے مالدار کو مال دیا ہے اور غریب کو غریب رکھا ہے غربت والے پر غربت کا امتحان ہے مالدار پر اس کے مالداری کا امتحان ہے خوبصورت بنانے والے پر اس کی خوبصورتی کا امتحان ہے تو بدسورت بدسورت شکل دینے والے پر اس کا اپنا امتحان ہے کہ وہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس پر خوش ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر خوش ہے کہ نہیں بعض ان لوگ ہوتے ہیں نا لیکن ایسے اچھے بات کر دیتے ہیں ایک خاتون کی بات مجھے یاد آئی وہ سیدھی سادشی تھی نہ اللہ نے اس کو بہت بڑھا دیا تھا تو کسی نے اس پر اعتراض کیا کہ ایک اور عورت نے اس پر اعتراض کیا کہ آپ کا یہ ناک بہت بڑا ہے اس نے جواب میں کہا کہ ناک ہوتے سانس لینے کے لیے اور اس سے میں سب لوگوں سے زیادہ سانس لیتی ہوں تو میں لیے فائدہ ہے کہ نقصان ہے ناک کو اللہ نے سانس لینے کے لیے بنایا ہے تاکہ ہم اس سے سانس لیں تو میں سب سے زیادہ سانس لیتی ہوں اس پر تو مجھے اس میں کیا تکلیف ہے میں تو اس پر خوش ہوں اللہ کی دیر نعمت پر خوش ہونا اللہ نے غربت میں رکھا ہے غربت پر خوش ہونا بدصورت بنایا اس پر خوش ہونا خوبصورت بنایا ہے اس پر خوش ہونا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ شیشے میں دیکھ کر کیا پڑھتے تھے اللہ محسن خل کی کما حسن حلق اے اللہ ہمیں اچھا اخلاق دے رہو جس طرح تم نے ہمیں اچھا شکل صورت دیا ہے اگر شکل صورت خوبصورت ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کے اندر اگر اللہ کا دین نہ ہو اخلاق نہ ہو یہ انسان بدسورت ہے اس لیے کہ اخلاق جس چیز سے بھی نکل جائے نرمی شفقت تو اس چیز کو اللہ کیا بنا دیتا ہے بدصورت کر دیتے سزا دینے والا ہے غفور الرحیم اس میں دونوں اشارات اگر اللہ نے کسی کو مرتبہ دیا ہے اس مرتبہ انہوں نے لحاظ رکھا اللہ کی بندگی پر قائم رہا مال دیا ہے مال کا حق ادا کیا صحت دیا ہے اس کا حق ادا کیا تو اللہ رب العالمین غفور رحیم ان کے پوتاہیوں کو معاف کر دے گا لیکن اگر کسی کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے اس مرتبے سے غلط فائدہ اٹھایا اس کو اللہ نے فوج کا سربراہ بنایا قوم کا سربراہ بنایا ملک کا سربراہ بنایا و رفا بعض درجات درجوں میں اس کو بلند کر دیا اور اس کو انہوں نے غلط استعمال کیا تو اللہ فرماتے سرو جقاب میں جلد سزا دینے والا ہوں ایسے لوگوں کو میں سزا دوں گا وہ میرے گرپ سے میرے سزا سے بچ نہیں سکیں گے سورت کے خصوصیات جس کو امتیازات کہتے ہیں اس سورت میں اللہ ابوالمین نے مشرقین کا محاسبہ بیان کیا ہے اور وہ لوگ جو قیامت کی منکر ہے ان کا محاسبہ اور وہ لوگ جو ہیں اپنے طرف سے بدعات ایجاد کرتے ہیں ان کا محاسبہ نمبر دو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے بہت سارے عقلی دلائل بیان کیا عقلی دلائل پھل فروٹ اسمان زمین اور مختلف قسم کی چیزوں سے اللہ رب العالمین نے قیامت کو ثابت کرنا اپنے توحید کو ثابت کرنا حیوانوں کے ذریعے سے اور ان میں مشرقین کے عقائد اور نظریات کا رد نمبر تین بہت سارے امبیال صلاح واللام کا تذکرہ اور ان کے توحید کا اقرار اور توحید کی دعوت کا ذکر نمبر چار اللہ رب العالمین نے دعوت پر آنے والے مصیبتوں کا ذکر کیا ہے کہ دعوت میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں لوگ اشکالات کرتے ہیں اعتراضات کرتے ہیں ان کے جوابات دینے نمبر پانچ اس صورت میں شرک کے تمام قسموں پر اللہ نے رد کیا ہے ہر قسم کی شرک پر رد وہ ربوبیت میں ہو وہ الوہیت میں ہو وہ اسما و صفات میں ہو ان پر رد کیا اللہ تعالی نے نمبر چھ مشرقین کی تمام قسموں پر اللہ نے اس صورت میں رد کیا ہے وہ چاہے چاند کی پجاری ہو سورج کی پجاری ہو وہ چاہے اللہ کی نعمتوں میں اپنے طرف سے حلت اور حرمت کو بیان کرنے والے ہو ان پر اللہ نے رد کیا ہے نمبر سات عرب کے جہالت پر اللہ نے رد کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حلال اور حرام چیزوں میں اپنے طرف سے تصرفات کرتے ہیں نمبر آٹھ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جو اللہ نے حرام قرار دیے ہیں نمبر نو دعوت کے طریقے اور اس کی تعلیم کو اللہ نے اس صورت میں بیان کیا ہے کس انداز سے لوگوں کو سمجھانا ہے اس کے دلائل خصوصی طور پر شرک پر رد کرنے کے لیے دلائل نمبر دس منکرین کے شکوک اور شبہات پر اللہ نے رد کیا ہے کہ ان کے بعض شکوک اور شبہات ہوتے ہیں اور اس کی جوابات اللہ تعالی نے دیے ہیں اس میں سے ہر ایک کالو کے بعد جو پانچ مقامات پر آئے ہیں کہ آپ کے ساتھی غریب ہے تو آپ ان کو مال کیوں نہیں دیتے ہیں تو آپ جواب دے دو اس لیے کہ میرے پاس مال کے خزانے نہیں ہیں اچھا آپ کے پاس یہ صفت ہونی چاہیے تو آپ جواب دے دو کہ میں ملک نہیں ہوں آپ کے پاس یہ صفات ہونی چاہیے تو آپ یہ جواب دے دو قالو کے ساتھ اللہ نے ان کے مخفی سوال کے جواب دیا اور میں اللہ تعالیٰ نے قل کے ساتھ کہا ان کو کہہ دو یہ تمہارے سوال کا جواب ہے اور اس میں لفظ قل اللہ نے استعمال کیا ہے چیس مقام پر چتیس مقام پر اس کو استعمال کیا ہے اور وہاں ان کے سوال کا جواب ہوتا ہے کہ آپ پر جو کسی نے جواب سوال کیا ہے اس کا جواب دے دو بلکہ انتالیس مقام پر استعمال کیا ہے ان کو ان کے سوالوں کے جوابات دے دو تو کل کے ساتھ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے سورت الحراف پہلے صورت کے ساتھ اس کا تعلق صورت رحم میں اللہ رب العالمین نے عقلی دلائل توحید پر بیان کیے تو آپ اس صورت میں دلائل نقلیا ابیات سے دلائل نقلیہ جیسے پہلے ہم نے بتایا تھا کسی نبی کے زبان سے بطور دلیل کسی مسئلے کو بیان کرنا اس کو دلائل نقلیہ یعنی اگلی نبیوں سے نقل کیا ہوا دلیل وہ اس صورت میں اس کا کثرت سے ذکر ہے نمبر دو پہلے صورت میں اللہ تعالی نے شرک کے قسموں کی تردید کی ہے تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ان کے اسباب بیان کیا ہے کہ ان کی علتیں کیا ہے علت اس کا یہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں شیطان ابلیس اور اس کے ماننے والے ان کی اولاد کی پیروی جو ہے وہ شرک کرنے کا سبب بنتا ہے نمبر تین اللہ نے پہلے توحید کو ذکر کیا تفصیل کے ساتھ اب اس صورت میں اللہ رب العالمین دعوت دیتا ہے کہ اللہ کے توحید پر سستی مت کرو اس کو خوب بیان کرو اچھی طریقے سے اس کی دعوت دو نمبر چار اللہ نے پہلے صورت میں توحید ثابت کیا تو اب یہاں پر دنیا کے عذابوں سے خوف دلانا مقصود ہے کہ دیکھو تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں اس میں بارہ قوموں کا ذکر آئے گا ابلیس کے قوم اور اس کے لیے ہلاکت نو علیہ السلام کے قوم اس کی ہلاکت اور ہود علیہ السلام کے قوم اور اس ترتیب سے صالح علیہ السلام کے قوم لط علیہ السلام کی قوم شعیب علیہ السلام کے قوم اور فرعون اور فرعون کے قوم اور وہ لوگ جو بتوں کے عبادت کرنے والے تھے مشال علیہ السلام کے قوم کے گزرگاہ میں ملے تھے ان کا تذکرہ اور جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے بچڑے کے عبادت کیا تھا ان کا تذکرہ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کو بدل دیا تھا اور بنی اسرائیل میں سے اللہ کے کلام کو تبدیل کرنے والے اللہ کے حکم کو تبدیل کرنے والے ان کا تذکرہ ان کا آزاد ہفتے کے دن والوں کا جنہوں نے احترام نہیں کیا اللہ نے آزاد دیا اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک عالم کا اس صورت میں ذکر کیا ہے جس کا نام علماء نے لکھا ہے بلام بن باورا اس کا تذکرہ آئے گا کہ اللہ نے ان کو ذلیل کیوں کیا نمبر پانچ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے پہلے والے میں تحریمات غیر اللہ کا ذکر کیا یہاں پر اللہ رب العالمین ایک اور قسم کا ذکر کر رہا ہے کہ لباس میں بے حلت اور حرمت لوگوں نے بنایا ہے اور طواف کے موقع پر وہ برہنہ طواب کیا کرتے تھے ان کے ان عمل کے قباحت کا ذکر اور یہ عمل ان کا باپ دادوں کے اتباع کی وجہ سے تھا نمبر چھ پہلی صورت میں اللہ رب العالمین نے شرک کے تمام قسموں پر رد کیا تو اللہ رب العالمین نے اس صورت میں اس کا اعادہ کیا ہے واپس لوٹایا ہے اس عنوان کو تعبیر میں تبدیلی کے ساتھ نمبر سات پہلی صورت میں اللہ نے سورات المستقیم کا ذکر کیا کہ اس کی پیروی کرو تو اس صورت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ کیا ہے سرات المستقیم وہ یہ ہے نا کہ اللہ کی نازل کردہ دن کی پیروی کرو قرآن و سنت یہ ہے سورات المستقیم اور اس کے کسی اور سے پیچھے مت چلو جس طرح وہاں فرمایا یہاں فرمایا فتح ہی اولیا نمبر آٹھ پہلے اللہ رب العالمین نے قیامت کے منکرین پر تمبی کی ہے ان کو ڈانٹ دی ہے تو اس صورت میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے احوال کا ذکر کرنا ہے اور قیامت میں جو انسانوں کے اعمال تو لے جائیں گے ان کا ذکر کرنا ہے اور سوال جواب جو قیامت میں ہونے والا ہے لوگوں سے ان کا ذکر کرنا ہے سورت کا عنوان ہے تین اعتبار سے پہلا اعتبار یہ یعنی عنوان کہ دعوت جو اللہ تعالیٰ کا دین حقیقی ہے اس میں سستی مت کرو توحید کو بیان کرو نمبر دو اس توحید کو بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ کی نازل نزل دین کی پیروی کرو نمبر تین شرت فر دعا اللہ کے ماسوات کسی اور سے کسی بھی صورت میں جو کہ اللہ کا خاصہ ہے دعا کرنا وہ کسی سے نہیں کرنا ہے سوائے اللہ کی اور یہ اہم عنوان ہے اس سورت کا بسم اللہ, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت میرا باب اور نہایت رحم کرنے والا ہے میم سوادو ان لے کے جمن تم ذرا بھی دکھ رام ذکر عالم پہلے حروف مقتحات جس کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں بقرہ کی ابتداء میں کتاب ان یہ کتاب ہے ان ضلع کا نازل کی گئی ہے آپ کی طرف فلاح انفی صدر کا فس نہ ہو آپ کے سینے میں اس سے ہر جن کوئی تنگی نہ ہو آپ کے سینے میں اس سے آپ کے سینے میں اس سے کوئی تنگی محسوس نہ ہو نہ ہو کوئی تنگی اس سے تیرے سینے میں لن ذرا بھی تاکہ ڈرائش کے ساتھ آپ یہ انزار کے اللہ نے نازل کیا ہے وہ ذکر صحت ایمان والوں کے لیے مومنوں کے لیے نہ صحت اللہ رب العالمین نے اسیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی ہے اور ہر دہائی کو کہ قرآن کریم سمجھو لیکن جب قرآن کریم کے اندر کماحب کو انسان غور کرتا ہے فکر کرتا ہے تو انسان ایک دم پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ اتنے عظیم نعمت اور ہم لوگ اس سے محروم لوگ کیا کر رہے ہیں اس وقت ہوتا ہے نا کہ انسان کے اندر کامل ایمان آ جاتا ہے قرآن کا کما حق ہو لذت انسان کو حاصل ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھو کتنے لوگ ہیں قرآن کی بات کرو حدیث کی بات کرو ان کے سروں پر گزر جاتی ہے اگر آپ کہیں قرآن میں لذت ہے قرآن کے اندر معنیٰ قرآن کا مفہوم قرآن کا درس تدریس اس میں ایک ایسے دنیا میں انسان منتقل ہو جاتا ہے کہ گویا اس دنیا سے انسان کٹ جاتے تو جس کو اس چیز کا علم نہیں ہے وہ اجنبی نگاہوں سے انسان کے طرف دیکھتے کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن صحابہ نے اس چیز کو محسوس کیا تھا نا بخاری کی روایت میں ہے کہ ابو رضی اللہ تع آئے بازار میں اور کہنے لگے لوگوں تم لوگ بازار میں کیا کر رہے ہو مسجد میں اللہ کے نبی کا میراث تقسیم ہوتے تم لوگ یہاں کاروبار میں لگے ہوئے ہو تو تاجر لوگ دوڑ کر آئے مسجد میں مسجد میں دیکھ ایک معلم لگا ہوا ہے وہ درس دے اور باقی طلب اس درس کو سن رہے ابور سے کہنے لگے ابوریہ آپ نے کہا تھا مسجد میں اللہ کے نبی کا میراج تقسیم ہو رہے ہیں اور ہم تو یہاں آ گئے مسجد میں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے کہاں میراج تقسیم ہو رہے ہیں انہوں نے کہا یہ جو مدرس لگا ہوا ہے درس دیتا ہے یہ ہے اللہ کے رسول کا میرا کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے یہ حقیقت میں اصل میراث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت ہے نا کہ ہم نبیوں کی جماعت میرا چھوڑ کر نہیں جاتے نہ تو ہم کسی کا میرا لیتے ہیں نہ ہمارا کوئی لے کے جائے گا جو بھی ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ بیلمال میں جائے گا وہ صدقہ وہ صدقہ ہو جاتے تو اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ اپنے سینے میں تنگی پیدا مت کرو کیونکہ یہ قرآن جب انسان کو سینے میں اترنے کے بعد ابارتا ہے تو انسان بہت تنگ ہو جاتے کہ لوگ مانتے کیوں نہیں ہے اس قرآن کو اس توحید کو مانتے کیوں نہیں ہے بہت افسوس ہوتے انسان کو تو اللہ رب العالمین نے فلا نہ ہو آپ کے سینے میں ہر جن تنگی من اس قرآن سے تو یہ تو ہم نے کیوں اتارا ہے لن ذرا بھی وزکرا تاکہ ڈرائش کے ساتھ اب لوگوں کو اور یہ نستے ایمان والوں کے لیے رب پیروی کرو اس چیز کے جو اتاری گئی ہی ہیں تمہارے طرف تمہارے رب کی جانب سے نہ پیروی کرو تم اس کے ماں سیوا کے ماں سیوا دوستوں کے پیروی نہیں کرنی ہے خلیل کرون بہت کم ہی تم نصیات حاصل کرتے ہو اس ایپ کے تحت علماء نے تخلیق کا رد لکھا ہے امام قرطبی نے بھی لکھا ہے اور بے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس چیز کے اتباع کا حکم دیا ہے جو ماں انزلا ہے اور ماں انزلا کیا ہے کتاب اللہ و سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث تو اللہ فرماتے ہیں اس کے ماں سوا کسی اور کی پیروی نہیں کرنی ہے لیکن ساتھ میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی ہے جو حق پرستوں کے لیے بشارت ہے فرمایا کلیلم ما تزر کرون کم لوگ ہوتے ہیں جو اس بات پر نصحت حاصل کر کے چلتے ہیں. کم لوگ کم کشیر بستیوں میں سے کیا ہم نے فجاہا با سنا بیاتن. آیا ان کے پاس حضاب کو آرام کر رہے تھے اللہ فرماتا کر کتنے بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے جنہوں نے اللہ کے وحی کو نہیں مانا اللہ کے دین کو نہیں مانا اللہ نے ان کو عذاب میں گرفتار کیا یا تو رات کے وقت وہ سوئے ہوئے تھے اللہ نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا یا دن کو کلولا کر رہے تھے قائلون زور کے تیم سونے کو کہتے ہیں دوپیر کے تیم. چاہے زہر کے نماز کے بعد ہو یا نماز سے پہلے ہو کانے کے بعد انسان کو نیند آتا ہے اور سورت نور میں اس وقت کو اللہ نے اجازت کے بغیر کسی کے ہاں جانے سے منع کیا ہے ظہرہ استعمال ہوا وہاں پر ومن تو میں نے ظہیرہ وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے فما کا نہ ان کی پکار جب آیا ان کے پاس بات سنا ذاب ہمارا اللہ انفالو مگر یہ کہ انہوں نے کہا انا کنہ ظالمین یقیناً تھے ہم ظالم اب اپنے آپ کو ظالم کہہ دینا اس وقت کوئی فائدہ نہیں اگر پہلے سے اپنے ظلم کا اقرار کر لے اور اپنے ظلم سے باز آ جائے یہ ہے اصل مقصد اور فائدہ اور یہ ہے انسان کے لیے سبب نجات لیکن جب پہلے سے وہ مانتے نہیں ہیں بعد میں مان لینے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتے انہوں نے اپنے آپ کو ظالم کہا اور اس بات کا اقرار کیا کہ ہم نے ظلم کیا ہے جیسے کہ دوسرے مقامات پر اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے سورت انبیاء کے اندر کہ ان پر جب اللہ نے عذاب بھیجا تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم ظالم ہیں ظالمیں فلماسنا ادا منہا یار پزون جب وہ عذاب محسوس کرنے لگے تو بھاگنے لگے دوڑنے لگے اللہ نے فرمائے جو علامہ تم تھی وہ مساکین تو سلوم مت باغو اپنے گھروں کے طرف لوٹ جاؤ تمہاری جو مسکن ہے تمہارے مضبوط مضبوط گھر ہے شاید تم سے یہاں سوال ہو جائے جاؤ انہوں نے کیا کہا پال ظالمین ہے افسوس ہم ظالم تھے ہم نے ظلم کیا ہے فما مستقل ان کی پکار رہی فما زالت طرح آگ کو بجا دیا جاتا ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس طرح ہم نے ان کو ڈیر کر کے ٹھنڈا کر دیا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا انا کنہ ظالمی ضرور پوچھیں گے ہم ان لوگوں سے بھیجے گئے ہیں ان کے طرف ضرور پوچھیں گے لوگوں سے مانا نبیوں سے بھی رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور ان کی امتیا سے بھی پوچھیں گے جن کے طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالی رسولوں سے سوال کریں گے ماں اجب تم المر تمہیں کیا جواب ملا ہے تم تمہیں کیا جواب ملا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ قوموں سے بھی پوچھے گا تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے منکم رسول نہیں آئے تھے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلنس علام ضرور پوچھیں گے ہم ان لوگوں سے جو بھیجے گئے ان کے طرف رسول و لنس علم اور ضرور پوچھیں گے ہم بھیجے گئے رسولوں سے اللہ کے تو علم میں ہے اللہ کو تو پتہ ہے کون سے رسول کو کیا جواب ملا لیکن اللہ کا عادل اللہ کا انصاف تاکہ لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ کھل جائے اور پھر اگر کسی کو عذاب ملتا ہے تو وہ یہ نہ کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے زیادتی ہوا ہے فلاں پسن نہ ضرور بیان کریں گے ہم ان پر بے علم کے ساتھ وما نہیں ہے ہم غائب مانا ہمارے علم سے کوئی چیز غائب نہیں ہے ہم تو علم کی روشنی میں ان پر ان حقیقتوں کو کھول کے ان کے سامنے رکھ دے گا جیسے مومن فرمایا خلق نہ غافلین ہم اپنے مخلوق سے غافل نہیں ہیں سب کے اوپر ہمارا نظر ہے لیکن یہ پوچھنا سوال جواب کی صورت میں یہ اللہ تعالی کے عادلانہ نظام کے تحت ہے تاکہ اسی کو اعتراض نہ ہو کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے اعمال کا وزن کرنا اس دن حق ہے پون تفرت موازن و جو کہ باری ہو گئے ان کے وزن فولا یہ لوگ کامیاب وزن قیامت کے دن حق ہے اور جیسے کہ وزن کے بارے میں طریقہ کار کیا ہے اعمال کو وطن کیا جائے گا اعمال کو جسم دیا جائے گا ان کا تول ہوگا اور انسانوں کا جنہوں نے اعمال کیے ہیں ان کا تول ہوگا تولا جائے گا ان کو اور جن کاغذوں میں رجسٹروں میں اعمال لکھ دیے گئے ہیں کرامن کا نے لکھا ہے ان رجسٹروں کا بھی تول ہوگا یہ تینوں کی اوزان کا تول جو ہے وہ کتاب اور سنت سے ثابت ہے وہ مشہور حدیث جس کے بارے میں سیک بخاری میں ہے عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ عبداللہ بن مسعود جس کا یہ ہلکا پل کا چھوٹا سا بدن ہے تم آپس میں سہاوا اس کو پر ہنستے ہو یہ چھوٹا سا وجود رکھتا ہے لیکن قیامت کے دن اگر اس کی پنڈلی کو اللہ اس کی دونوں پنڈلوں کو ایک طرف رکھ لے اور دوسرے طرف اوہت پان کو رکھ دے تو یہ اس کے پنڈیاں اس پر باری ہوگی یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی تولے گا دوسرے حدیث میں ہے کہ شخص کو جائے گا جو بڑا موٹا فربا باری برقم لیکن جب اس کو ترازو میں رکھ لیں گے تو مچر کے پر بھی اس کی طاقت نہیں ہوگی اس کے اندر وزن نہیں ہوگا معلوم ہوا کہ انسانوں کو بھی تولا جائے گا اور حدیث بتاخا مشہور ہے کہ اللہ رب العالمین ایک شخص کے ایک پرچے کو ترازو میں رکھے گا وہ کہے کہ اللہ میرے تو سارے اعمال گناہ گناہ ہیں ایک پرچے سے کیا بنے گا اس پرچے کو جربت دیا جائے گا دوسرے طرف ان کے بڑے بڑے رجسٹر بڑے بڑے اعمال کے لکھے ہوئے کتابیں موجود ہوگی لیکن وہ باری ہو جائے گا جب اس کو کال کر دیکھا جائے گا اس میں اللہ کی توحید کی کلمات ہوں گے لا الہ الا اللہ تو اس سے بھی ثابت ہو گئے ہوتا ہے کہ رجسٹروں کو بھی تولا جائے گا اور اعمال کے توڑنے کا تو واضح ہے کریم میں ذکر کیا جیسے یہاں امن خپت موازن اور وہ جن کے ہلکے ہو گئے میزان موازین وزن کے جمع مانا یہ کہ کئی ترازو ہوگی قیامت کے دن ایک ترازو نہیں ہے کئی لوگ ہوں گے تو کئی لوگوں کے ترازو کا انتظام ہوگا اور جیسے کہ حدیث سے ثابت ہے نبی علیہ سلاط والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جس طرح ہمارے دین کا نظام ہوتا ہے, ہے،, ہے، محرب ہے قیامت کے دن اللہ تعالی زہر سے پہلے پہلے سارے انسانوں کے اعمال سے فارغ ہو جائے گا اتنا جلدی سرع الحساب ہم نے پڑھ لیا نا بہت جلد حساب لے گا اللہ کے لیے حساب لینا کوئی مشکل نہیں ہے اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو سب لوگوں کے حساب کتاب کے فرشتے لگے ہوئے روزنامچے بنا رہے ہیں افتوار ماہانہ تو آخر میں تو جس طرح ہم کیلکولیٹر کرتے جمع تقسیم ہے بس یہ ان کے نیکیاں اور یہ ان کے برائیاں ہو گئے تھا وہ تو اللہ نے پہلے سے تیاری کر دی ہے اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہاں پر فرمایا کہ جن کے اعمال ہلکے ہو گئے پولا کلفا یہ لوگ ہیں خس روح نقصان میں ڈالا انہوں نے اپنے جانوں کو بے مکانا یظلمون بس سبب اس کے کہتے وہ آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں آیتوں کے ساتھ ظلم کیا ہے بے انصافی کیا ہے نہ ماننا اس پر عمل نہ کرنا اس پر عاقدہ نہ رکھنا اس کو بطور قانون تسلیم نہ کرنا یہ اللہ کے آیتوں کے ساتھ ظلم ہے یہ آیات اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت میں لوگوں کے خسران کا سبب کیا ہے قرآن کی نافرمانی فرمانی آیتوں کا انکار آیتوں کے استہزاء عملا قولا پیلن یہ سبب بنے گا لوگوں کے لیے اور وہ بڑے ظالم ہوں گے قرآن کے مخالفین کو اللہ نے ظالم قرار دیے ہے رقد مک کرنا کم ہم نے طاقت دی تمہیں فی الفے زمین میں وجال نالکم فی معائشہ بنایا ہم نے تمہارے لیے اس میں معیشت اسباب کلی لما تشکرون بہت کم شکر کرتے ہو ہمارا زمین میں ہم نے تمہارے لی معیشت کا ساز و سامان بنایا ہے نے ہیں پینے ہیں پہننے کی چیزیں ہیں اور استعمال کے مختلف چیزیں ہیں خوشبو کی شکل میں ہیں دیکھنے کی خوبصورتی کے شکل میں ہیں بچانے کے شکل میں ہیں اڑنے کے شکل میں ہیں مختلف لیکن فرمایا کہ اس کی حقیقت کو بہت کم لوگ پہنچتے ہیں کہ وہ شکر ادا کر لیتے ہیں کم لوگ شکر ادا کرتے ہیں شکر کیا ہے اللہ کے نعمتوں کا وہ صرف زبان سے یہ نہیں کہنا شکر شکر شکر یہ ہے کہ اس میں حلت اور حرمت کا خیال کرنا اور اس کے استعمال کرنے کے بعد اللہ کی بندگی کرنا اس پر اللہ کا عبادت کرنا جو منہ میں نوالا ڈالا ہے پیٹ میں ڈالا ہے جو پیا ہے اس پر اللہ کے سامنے کڑا ہونا بندگی کرنا یہ شکر ہے صرف زبان پر جس طرح عام جاہل لوگ کہتے ہیں کانا کھانے کے بعد یا اللہ تیرا شکر ہے تون نے ہم کو کانا کھلایا اس سے شکر ادا نہیں ہوتے اب اس کانے پر اس پینے پر اللہ کی بندگی کرو اللہ کے تعاط کرو خلق ناک یقین نے تم کو پیدا کیا تمہاری بنائی فرشتوں سے خلق نا کم سے مراک <خخ> <خخ> <خخ> <خخ> خلق نہ آبا کم تمہارے باپ کو ہم نے پیدا کیا کیونکہ مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا ہے اور پھر اس کے اولاد کا سلسلہ پانی کے قطرے سے بنایا ہے فرمایا تم تم کو ہم ہم نے نے پیدا کیا صورت دی پھر ہم نے ملائک فرشتوں سے سجدے کا حکم دیا انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس شیطان اس نے انکار کیا اس کی تفصیل ہم بقرا میں پڑھ چکے ہیں کال اس نے کہا منا کا اللہ نے کس چیز نے کو اللہ سجدہ کر لیتے سجدہ تو آدم کو نہیں تھا کیونکہ اللہ سراہد ہو گئی نا اللہ نے یہاں سراہد کر دی یہ سجدہ تو آدم کو نہیں ہے یہ سجدہ تو میرے امر کو ہے امرتوں کا میں نے تجھے حکم دیا اور یہی ہم بطور رد پیش کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو یہ کیسے شرک ہے ہم کہتے ہیں نہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اللہ کی امر کو سجدہ کیا ہے جس طرح آج ہم بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو بیت اللہ کے پتھروں کو نہیں کرتے اس لیے کہ اگر پتھر کو سجدہ کرنا ہے تو یہ تو پھر ہم بت پرس ہو جائیں گے نہیں اللہ کی امر کو سجدہ کرتے ہیں اللہ نے فرمایا اس طرف چھیرا کرو سجدہ کرو مشرق مغرب اللہ فرماتے میرے لیے ہیں جہاں میں حکم دوں گا ادھر منہ کر کے تم نے سجدہ کرنا ہے یہاں پر بھی مسئلہ یہی یہ ہے کہ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا بلکہ اللہ کی امر کو سجدہ تھا تو فرمایا اذا امر تو کا شیطان نے جواب میں کہا پالانا خیرون میں پہتر ہوں خلق تنی من نارن تو نے پیدا کیا مجھے آگ سے وہ خلب من تین پیدا کیا تو نے اس کو مٹی سے اب یہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں قیاسی دلیل قیاسی دلیل اور یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ دلیل کے مقابلے میں سب سے پہلا قیاس کرنے والا شیطان ابلیس تھا کہ دلیل آ جانے کے بعد دلیل کیا ہوتا ہے اللہ کا حکم اللہ کا حکم دلیل ہے اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں کہا کہ سجدہ کرو یہ میرا حکم ہے اس حکم کے مقابلے میں اس نے دلیل کیا پیش کی یہ خلق تو نہیں منارے من خلق تو من میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے آگ کو فوقیت اور مرتبہ حاصل ہے مٹی پر یہ قیاس کرتے ہوئے میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا تو ملعون قرار دیا گیا اول من خاصا ابلیس مقابل الدلیل دلیل کے مقابلے میں سب سے پہلے قیاس کرنے والا وہ ابلیس ہے لہذا دلیل آ جانے کے بعد قیاس کرنا یہ ابلیس کا کام ہے کالا فرمائے اللہ تعالی نے اتر سے لگا جائز نہیں ہے لائق نہیں ہے تیرے لیے انت تکبر افیہ کے تکبر کرے تو اس میں جنت میں رہ کر تکبر کے ساتھ یہ تو متکبرین کی جگہ ہی نہیں ہے فخرج ان کا منسواں نکلو تم تم میں سے ہو اللہ نے فرمایا تم یہاں سے نکل جاؤ تم یقینی طور پر ذلیل ہو ذلت تمہارا مقدر بن چکا ہے اب شیطان ابلیس اللہ سے دعا کرتا ہے کانا کہا اس نے انضرنی مہلت دو مجھے لومی اباسون اٹھائے جائے اٹھائے جانے کی دن تک اے اللہ مجھے مہلت چاہیے کتنا مہلت چاہیے جس دن لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا اس دن تک کالا فرما اللہ تعالیٰ نے انکم یقین تم مولت دیے گئے لوگوں میں سے ہو لیکن کتنا جتنا تم نے مانگا اتنا نہیں ہلا یوم الوقت المعلوم ایک معلوم وقت تک تم کو مہلت ہے اس نے یہ مقصد پیش تھا کہ جس دن لوگ قبروں سے اٹھیں گے اس دن تک مجھے نہ مارنا کیونکہ لوگوں کے اوپر دو سور پونکے جائیں گے نا پہلا سور جب پوکا جائے گا تو سارے لوگ مر جائیں گے جو زندہ ہے وہ سب مر جائیں گے دوسرا سور جب پوکا جائے گا تو سارے لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو اس نے کہا کہ پہلے والے سور میں مجھے نہیں مارنا سارے لوگ مر جائیں اور میں پھر بھی زندہ رہ بدماش ہے نا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں یہ دعا تیرے قبولیت میں تو ہے لیکن اس مرتبے میں نہیں بلکہ الا یوم الوقت المعلوم تک تم کو اجازت ہے قیامت کے دن تک اجازت ہے کون سے دن تک پہلے والے سور تک اور اس کی دعا یہ تھی کہ دوسرے والے سور پر مجھے وہاں تک مجھے زندہ رکھو کہ پہلے والے سور میں میں نہ مارا جاؤں تو اللہ رب العالمین نے دوسرے مقامات پر اس کا جواب دیا ہے کہ نہیں تجھے مولت تو ہے لیکن یوم الوقت المعلوم ہے معلوم وقت تک کال ہاؤس نے کہا پابے اچھا یہاں یہ بات ہم کرتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ قبول نہیں کرتے ڈائریکٹ شیطان میدا کو ڈائریکٹ دعا مانگی کہ نہیں اللہ سے مانگی اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا تو ہم تو اللہ کے بندے ہیں اللہ کے توحید والے ہیں اللہ رب العالمین کو ماننے والے ہیں ہماری دعا اللہ تعالیٰ کیسے نہیں سنے گا اور کیسے ڈائریکٹ قبول نہیں کرے گا بلا واسطہ شیطان کے منہ سے ہمارے منہ گندے نہیں ہیں شیطان کا منہ سب سے گندا ہے وہ نجس ہے تو پھر لوگ جو کہتے ہیں ہمارا منہ گندا اور اولیاء کے منہ پاک شیطان سے بھی تمہارا منہ گندہ ہے کہ اس کی دعا تو اللہ ڈائریکٹ سنتے ہیں تیرا نہیں سنے گا یہ غلط ہے اغب سبب اس کے جو گمراہ کیا تو نے ہاں میں اے جس سبب سے مجھے گمراہ کیا ہے وہ سبب کیا ہے وہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہ کرنا ہے اس کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا ہوں لنؤ ضرور بیٹھوں گا میں ان کے لیے شراط عقل مستقیم تیرے سیدھے راستے پر اب میں اپنا کام کروں گا ان کو گمراہ کروں گا کیوں ان کی وجہ سے مجھے گمراہ قرار دیا گیا حالانکہ یہاں پر اس کی ذلت واضح ہے کہ یہاں اللہ تعالی نے اس کو اس کو لیے گمراہ قرار نہیں دیا کہ آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا بلکہ یہاں اللہ نے اس کو گمراہ اس وجہ سے قرار دیا کہ اللہ کے حکم کو نہیں مانا کیونکہ یہ امر اللہ کا تھا اذا اس تو کا اللہ کی امر نہ ماننے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے اور یہ ثابت ہو گیا کہ سورت المستقیم کے دشمن بہت سارے ہیں اس میں سے بڑا دشمن کون ہے شیتان سم پھر میں آؤں گا ان کے پاس آگے سے من پیچھے سے وان ایمان دائیں طرف سے وان شما اور ان کے خلف سے بھی, سے بھی آؤں گا دائیں طرف سے بھی آؤں گا بائیں طرف سے بھی آؤں گا شمائل سے تجدو نہیں پاؤں گی آپ الہ تجھے نہیں ملیں گے ان کے اکثریت شکر گزار میری یہ کوشش ہوگی کہ میں ان میں سے اپنے لیے مضبوط جماعت بناؤں گا دائیں طرف سے بائیں طرف سے یہ چاروں جہتوں کا ذکر ہو گیا شیطان قبیس نے ان تمام طریقوں سے کوشش کرنے کا اپنا آغاز کیا میں ان کو غافل کروں گا اگر کسی نیکی کی طرف اس کا توجہ جائے گا میں وہاں سے ان کو غفلت میں ڈالوں گا آگے آنے کے الگ تدبیر ہوگی دائیں طرف سے نیکی کی صورت میں آ جاؤں گا بدت کو مزین کر کے دکھا دوں گا بائیں طرف سے فہاشی ارانی کے رستے سے آ جاؤں گا پیچھے کی طرف سے آ جاؤں گا جو دنیا اس کے پیچھے رہنے والی ہیں دنیا سے اس کو غافل کر دوں گا آگے کی طرف سے آ جاؤں گا آخرت کے بارے میں اس کو ایسا ورغلا دوں گا کہ آخرت اس کو یاد بھی نہیں رہے گا لیکن اوپر سے نہیں کہا کہ اوپر سے آؤں گا اس لیے کہ اوپر سے اللہ کی رحمت کا نظور ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بندش کر دیا ہے کہ اللہ کی رحمت کو تو روک نہیں سکتا ہے اس بندے کے لیے پھر اللہ نے قانون کیا بنایا قانون یہ بنایا کہ اس کو شیطان دائیں بائیں آگے پیچھے سے گمراہ کرے لیکن اوپر سے رحمت کا نذور ہوتا ہے تو جب یہ اخلاص کے ساتھ توبہ کر لے گا تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور جیسے کہ مشہور عدیش ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم العرف کے دن آرفے کے دن شیطان مٹھی اٹھا اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتا ہے اور انتہائی زلیل ہوتا ہے کہ میں نے جس بندے پر محنت کیا تھا ساٹھ سال ستر سال، اسی سال،, اسی سال کم زیادہ عمر اس نے آ کر اللہ کے سامنے بہادی اور سارے گناہ ماہ ہو گئے تو میرا محنت ضائع ہو گیا اس لیے کہ اوپر سے اللہ کا رحمت کا نزول ہے کسی بھی وقت اس بندے کو اللہ کے رحمت کی وجہ سے توبے کا موقع اللہ دے دیتا ہے تو پھر شیطان کے سارے محنتیں ضائع ہو جاتی ہے کالا فرمائے اللہ تعالیٰ نے اخرج نکلو یہاں سے مضموم مدہورا حقیر اور تتکارا ہوا مذکوم جس کا مذمت ہو جاتا ہے لوگ اس کے مذمت کرتے ہم ساری دنیا میں مذمت ہو رہی ہے اس کی نا لعین ہے شیطان ہے مردود ہے ابلیس ہے مدہورا جس کو تتکارا جاتا ہے ڈانٹ دیا جاتا ہے کوئی بندہ ہوتا ہے نا کسی جگہ سے اس کو نکالا جاتا ہے رام سے کسی کو ایسے دکھے دے کر نکالا جاتا ہے اور بعد میں جو بھی پیروی کرے گا ان میں سے تیری لن کو مجمعین ضرور بس دوں گا میں جانم کو تم سب سے اللہ نے ان کا جواب دیا کہ تم کہتے کہ میں ان کو گمراہ کروں گا سرات المستقیم سے پھیر دوں گا علیہ السلام کچھ کن تو جنتو آپ اور جنت میں دونوں جہاں سے تم دونوں چاہو تک ربا ہاتھ رتا مت قریب جانا اس درق کے بتاخون من الظالمین ہو جاؤ گے ظالموں میں سے اور جیسے یہ خطاب ہو گیا تو فوس الشیطان وسوسہ ڈالا ان کو دونوں کو شیطان نے یہاں پر وسوسہ بالکل پیوست ہے پیوست فات تاکیب کے ساتھ کہ فوری طور پر اس کو وسوسہ دیا ہے بعد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بعد میں شام کے منہ میں جائے گا اسرائیلی روایت میں جو لکھا ہے شام کے منہ میں گیا اور آدم علیہ السلام کو جنت میں وسوسہ دیا نہیں یہاں قرآن کریم کی اس ترتیب سے ثابت ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے اللہ نے فرمایا آدم تم جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے اہلیہ سمیت وہاں کاؤ پیو اور اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو جہاں چاہو تو اس جدائی کے موقع پر فوراً شیطان نے اس کو وسوسہ دیا اور کیا کہا؟ میں اس کا مقصود کیا تھا فرمائے گئے ہیں ان دونوں سے منسو آتے ان کی شرم گائے کہتے نا اس بدن کے اس حصے کو جس کو ظاہر کرنا انسان نہیں چاہتا ہے اس کی طبی طور پر ظاہر ہونا ناپسندیدگی ہوتی ہے طبیعت میں ہاں یہ الگ بات ہے جن لوگوں کے طبیعتیں برباد ہو گئی ہیں تو وہ اپنے ان سوغوں کو فلمیں بنا کر کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں برنا فلمیں بنا کر اور لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں لیکن جن کا فطرت صحیح ہو تو وہ اپنے اس سوا کو شرمگاہ کو میاں بیوی بھی اگر قربت کرتے ہیں تو ایک انتہائی حیا کے نوبت میں چھے جائے عوام میں وہ اپنی فلمیں تقسیم کرے لیکن لوگ فطرت سے, نکل جائے فطرت سے, نکل جانے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے وقال اللہ تعالیٰ نے میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کیا منع نہیں کیا تھا تم دونوں کو ربا تمہارے رب نے انہاد اس درخت سے ہاں جی شیطان نے یہاں کلام میں کیا پیش کیا و कहां शैतान ने نے ماں نہا کماں نہیں روکا تم دونوں کو رب کما تمہارے رب نے انہا دے شجرت اس درخت سے لیکن اس کے دو اسباب ہے ایک سبب یہ اللہ تکو ناملک نے کہ ہو جاؤ گے تم دونوں ملک فرشتے بن جاؤ گے جب فرشتے بنو گے تو ایک تو موت نہیں آئے گی دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ گنا کا کوئی سوچ پیدا نہیں ہوگا تیسرا یہ کہ یہ درخت جس نے کایا ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا او تکون تک خالدین یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے ہمیشہ جنت میں رہنا ہمیشہ پاک رہنا گناہوں کے خیال سے محفوظ رہنا اور ہمیشہ جو ہے زندگی کا حاصل وہ ہو جانا یہ تو اللہ کے نعمت کے حصول رہنا تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ کی نعمت ہے جنت میں ہمیشہ رہیں ملک بن جائے تو یہ تو اچھی بات ہے نا اچھے بات کے لیے قدم بڑھانا یہ گناہ تو نہیں ہے ایک اللہ کی نعمت کے لیے ہرس کرنا آج جو دنیا میں مومن کوشش میں لگے ہوئے ہیں جہاد کرتے ہیں دعوت کرتے ہیں انفاق سبیل اللہ کرتے ہیں. کس کے لیے کرتے ہیں جنت کے حصول کے لیے جب ان کو پتا چلا کہ اس کے کانے سے مکمل میں جنت میں رہوں گا جنت مجھے مل جائے گی تو پھر تو جلدی کا آنا چاہیے تھا نا تو اس نے کہا ٹھہرو میں ابھی کہا لیتا ہوں دونوں نے کھا لیا نتیجہ کیا ہوا شیطان نے ان کو وہاں سے نکالنا تھا فرمایا کہ ان کو یقین کیسا ہوا وہ کہاں سما ہوا قسم کیا ان دونوں کو ان نیلا شفین یقیناً میں تم دونوں کے لیے صحت کرنے والوں میں سے ہوں میں خیر خواہ ہمیشہ خیر خواہ جو ہوتے نا یہ خطرناک ہوتے خیر خواہ دنیا میں کتنے خیر خواہ ہیں؟ کو دیکھو عوام کے خیر خواہ جمہوری مولوی خیر خواہ بڑے سیاستان خیر خواہ اور لوگوں کو تباہ کر دیا عقائد کی بگاڑ اعمال کی بگاڑ ان کے مال کی بگاڑ ہر اعتبار سے جبکہ وہ سب خیر خواہی کے نام سے آتے ہیں ہم تمہارے خیرخواہ یہاں آدم علیہ السلام نے اس کی قسم پر دھوکا کھایا کہ اللہ کے ذات پر بھی کوئی دھوکا جھوٹ کا قسم کھائے گا کبھی ایسا ہوا نہیں تھا پہلے تو انہوں نے اس کی قسم پر یقین کیا اور اس کو کہا میں تمہارے لیے خیر خواہ بن کر آیا ہوں ابھی لوگ کہتے ہیں نا بھائی خواب میں ایک ادمی آیا سفید اس کی داڑھی تھی لاٹ میں ہاتھ میں مل ہات لاٹھی تھی اور مجھے یہ کہہ رہے تھے شیطان تھا نا اس نے تو ہمارے بابا کو کہا تھا کہ میں خیر خواہ یہ تو شیتان آتے اکثر خواب میں بزرگ یہ بزرگ آیا اور اس نے کہا میں تمہارا خیر خواہ فد اللہ بس فس پسلایا ان دونوں کو یہاں دلہ ازلہ پسلایا ان دونوں کو بےغر کے ساتھ فلما شجرتا فس جب چک لیا ان دونوں نے اس درخت کو بدت لہما ظاہر ہو گئے ان کے لیے سواط ان کے شرم گائے اور شروع ہو گئے وہ صفانے توڑ رہے تھے پتوں کو یہ چھانے پر شروع ہو گئے جنت کے درختوں کے پتے توڑ رہے ہیں اور اس کو اپنے شرم گاہوں پر چسپا کر رہے ہیں فرمائے اور لگے رہے وہ یک صفے چپانے چھپانے پر شروع ہو گئے کس چیز کے ذریعے سے جنت کے پتوں کے ذریعے سے آل اپنے اوپر دونوں اپنے اوپر موم و رقیل جنت, جنت کے پتوں سے تمہیں نہیں کہا تھا لکما تم دونوں کے لیے یادوں مبین دشمن ہے یہ کل دشمن آخر اس کے پسلانے پر تم پسل گئے آخر اس کے کہنے میں آ گئے میرے بات کو بھول گئے جیسا کہ پہلے بقرہ میں ہم پڑھ چکے تھے کہ شجرا سے انہوں نے مراد یہ لے لیا کہ اس سے مراد جن سے شجرا نہیں ہے بلکہ یہ خاص شجرے کا ممانعات ہے ایک وسوسہ تو یہ دوسرا یہ کہ یہ قسم کی وجہ سے بھی اس کو دھوکہ لگ گیا اور اس میں اللہ لگ حکمت تھی دونوں نے کہا ربنا بنا ہمارے رب ظلمنا ظلم کیا ہم نے تحفی نے ہم پر رحم نہیں کیا وہ علم تحفی اگر ہم کو نہیں بخشا نے ہم پر رحم نہ کیا نقو ہم ہو جائیں گے نقصان پانے والوں میں سے بقر میں یہ عنوان ہم پڑھ چکے تھے یہاں پر جو لوگ ضعیف روایت موضوع پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا واسطہ دے کر آدم علیہ السلاۃ والسلام کی مغفرت ہوئی تھی وہ روایت موضوع اور جھوٹا ہے قرآن نے ہمیں بتایا بقرہ نے کہا کہ فتع لگ کا آدم و وہ کلمات یہاں موجود ہے کہ ربنات رب ظلمنا ان کلمات کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ان کے دعا قبول کر دی اور وہ اللہ رب العالمین کے مقصود کو پہنچ گئے اللہ کو راضی کر دیا جیسے صورت توہا میں فرمایا وہ آسا آدم و رب فو سمچ تباہ و رب فتح وحدا اللہ نے اس کو پھر چن لیا اس کو اپنے رحمت میں جگہ دے دی کیونکہ اللہ بہت بڑا مہربان ہے یہ اللہ رب العالمین نے اپنے آدم پر کس طرح مہربانی کی اور ابلیس جو ضدی انادی تھا خواہش پرست تھا اور اللہ کے امر اور حکم کے مقابلے میں وہ قیاسی تھا اللہ نے اس کو کیسے مردود کیا اس کو جگہ نہیں دی اپنے رحمت میں فرمائے اللہ تعالیٰ نے اتر جاؤ تمہارے باز بازو کے لیے دشمن ہوں گے مستقر تمہاری زمین میں تیرنا ہوگا و متان ال اور فائدہ اٹھانا ایک وقت معین تک اس میں اس اشکال کو اللہ نے دفع کیا کہ اگر کوئی کہہ دے کہ جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا تو پھر اس کو جنت میں واپس داخل کرنا یا آسمان پر رکھنا فرمایا نہیں یا وہ اشکال کہ اللہ نے ان کو زمین پر اس لیے اتارا کہ اللہ ان پر غذب نہ آتا غصے میں تھا فرمایا نہیں پہلے اللہ تعالی نے ان کے معافی کا تذکرہ کر دیا کہ اللہ نے ان کو دعائیں اور کے ذریعے سے اللہ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے کہ زمین پر اتر کر ایک نظام ہم نے بنانا ہے فرمایا اس میں تحیونا اور اسی میں تم مرو گے وہ منہاں تفرجون اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے زمین میں رہو گے زمین میں مرو گے زمین سے نکالے جاؤ گے اور یہ رد ہے ان لوگوں پر جو عذاب قبر کے منکر ہے اللہ فرماتے اسی میں تمہارا زندگی اس میں تمہارے میت اور اسی سے دوبارہ تمہارا اٹھنا کوئی اور قبر اور کوئی اور قبر سے نکلنا کہیں بھی نہیں ہے بلکہ قبور وہ عزل قبول بوسرت وہ انہیں قبروں کا ہے کسی اور قبر کا نام نہیں ہے یا بنی السلام کے اولاد نے شرم گائے و رشا اور جینت ہے وہ لباس و تقویٰ اور تقوی کا لباس ہے ظار کا خیر یہ بہت بہتر ہے ذال کا من آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے لال رکھوں گے نصحت حاصل کریں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو خطاب کیا انزلنا مانا بہ مانا خلق یا دوسرا معنی یہ کہ انزلنا اسمان سے بارش کا نزول ہوتا ہے اسی کے ذریعے سے چاہے کپاس پیدا ہو ربڑے پیدا ہو جو بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ بارش کے ذریعے سے ہوتی ہے لوہا بھی بارش کے ذریعے سے زمین میں پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا اور وہ لباس تمہاری شرمگاؤں کی حفاظت کی رہی ہے اب یہ کیسا لباس ہوگا کہ پہننے کے باوجود بھی شرمگاہ کھل کر نظر آئے اب جو اس وقت معاشرے میں لباس ہے یہود نصارہ نے مسلمانوں میں عام کیا ہے عورتیں یا مرد کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگے ہوتے ہیں اب کپڑے کے پہننے کا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کے سطر دب جائے اور با حیا نظر آئے با پردہ نظر آئے تو اب پینٹ شرٹ پہننے والے کو آپ دیکھ لیں اس کے اس کے شرمگاہ تو میں ابھرے ہوئے ہوتے ہیں کتنا برا لگتا ہے یا بولے باز جو عورتیں پہنتی ہیں اور اپنے بدن کے ساتھ بالکل چسپا کر یا تو انت... انتہائی باریک ہو یا اتنا تنگ کہ اس کے وجود اس میں نمایاں ہو تو یہ تو نہ رہا نا لباس وہ تقوا بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے زینت بھی اس میں نہیں ہے اور تقوی بھی اس میں نہیں ہے اور تقوی کا معنی یہ ہے کہ لباس شریعت کے مطابق ہو مردوں کی لباس ہو تخنوں سے اوپر ہو اور سطر کا اس میں اہتمام ہو عورتوں کا لباس ہو وہ پورا بدن کا سر سے پاؤں تک ہاتھ تک اور ان کے پاؤں کے حصے اس میں چھپے ہوئے ہو اور کھلا ایسا لباس ہو کہ اس کے بدن کوئی حصہ نمایاں اس میں نہ ہو اور یہ لباس با تخوا پہننا یہ گھر اور باہر سب اعتبار میں ہے یہ نہیں کہ گھر میں عورتیں ایسے کپڑے استعمال کریں جو بالکل بیکار ہو اور اس میں جو ہے تقوے کے خلاف ہو اور بازار کے لیے کوئی بڑا برقعے کا انتظام ہو نہیں شرعی لباس باہر اور گھر میں سب برابر ہے ہاں پردے کا حکم پھر الگ ہے کہ اس میں جن سے پردہ کرنا ہے, ہے جن سے نہیں کرنا ہے نہیں ہے وہ الگ موضوع ہے لیکن لباس و تقوی میں گھر بازار لباس کو اختیار کرو یا بنی آدما اسلام آدم کے اولاد لا کم اشتانو نہ فتنے میں ڈالے تمہیں شیتان کما اخرجا تم جیسے نکالا اس نے تمہارے باپ دادا کو اب ماں باپ من الجنت جنت سے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا ہے ان دونوں سے اس ظالم نے کیا کیا اس نے تمہارے ماں باپ سے کپڑے اتروا دیے یگ جوانہ اتروا رہا تھا ان دونوں سے لباس ہوا ان کا لباس لما تاکہ دکھائے ان کو سواتے شرم گائے ان یقیناً یہ شیطان یراکم دیکھتا ہے تمہیں ہوا وہ کبیل ہوا ترونا تم ان کو نہیں دیکھتے ہو ان لو شیت یقیناً بنائے ہم نے شیتانوں کو او دوست لینا ان لوگوں کی ریلا جو ایمان نہیں لاتے ہیں اس میں ایک تو اللہ نے ہمیں غیرت دلایا ہے کہ دیکھو جس کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلان شخص نے میرے ماں باپ سے کپڑے نکالے ہیں تو کیا اس سے دوستی کوئی غیرتی انسان کرے گا کبھی نہیں کرے گا وہ اگر اس میں غیرت ہے تو شیطان نے تمہارے ماں باپ سے کپڑے نکالے ہیں اب بتاؤ اس کو دوست بناؤ گے کہ نہیں بناؤ گے مانا یہ کہ شیطان کے دوستی تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے اگر تمہارے اندر غیرت مانی ہے دوسری بات یہ شیتان کی پیروی کرو گے تو یاد رکھو تم دنیا میں ننگے ہو جاؤ گے کیونکہ انسان کی بےزتی کب ہوتی ہے لوگوں کے سامنے انسان بےزت کب ہوتا ہے جب شیطان کے بات مانتا ہے بے حیا ہو جاتا ہے لوگوں کے سامنے کپڑے پہنے ہوئے بھی لوگ کہتے ہیں یہ فلاں ارے وہ تو برے نا آدمی ہے کیوں برے نہ کہتے ہیں اس کو کیا وہ کپڑے پہنے ہوئے نہیں ہے نہیں اس کو شیطان نے برینا کر دیا ہے کپڑے پہنے ہوئے بھی لوگ اس کو برے نہ کہتے ہیں فرما شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ دوسری بات یہ فرمایا کہ شیتان تمہیں دیکھتا ہے اور اس کا قبیلہ بھی تمہیں دیکھتا ہے معلوم ہو کہ شیطان کا قبیلہ ہے ابلیس کا قبیلہ ہے یہ صرف ایک ذات نہیں ہے بلکہ اس کا قبیلہ ہے تیسری بات اس میں یہ ثابت ہوتی ہے کہ شیطان وہاں سے دیکھتا ہے اور اس کا قبیلہ جہاں سے ہم نہیں دیکھتے اس میں ایک اشارہ اس بات کی طرف ہے یہ بعض اوقات تمہارا کسی طرف توجہ بھی نہیں ہوگا اچانک تمہارے چہرے کو اس طرف پیر دے گا کوئی عورت نظر آئے گی کوئی آنے جانے والا ہوگا تیرے چہرے کو ہی پھیر دے گا تو شیطان وہاں سے تیرے چہرے کو دیکھتا ہے پیرنے کے لیے جہاں سے تمہیں خیال بھی نہیں ہوتا اچانک گناہ کے کام کی طرف تمہارے توجہ کو پھیر دے گا اور یہ ہر انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو فرمایا کہ یہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے اور اس کا قبیلہ میں سلاونا ہوں جہاں تم ان کو نہیں دیکھتے ہو اور فرمایا کہ ان کی دوستی تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے کن کے ساتھ ہو سکتی ہے لل لذن اللہ جو ایمان نہیں لاتے ہیں. اب جو لوگ کہتے نا کہ شیطان کو ہم نے جنوں کو ہم نے اپنے کنٹرول میں کیا ہے تو جنوں کو کنٹرول میں کرنے کے لیے پہلے ایمان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے